اگر سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ آج کل کے جو ہمارا زمانہ ہے آج کل جو ہماری سوسائٹی ہے خاص طور سے پاکستان میں اس میں رشوت لینا اور دینا عام ہے بہت سے لوگ رشوت دینا نہیں چاہتے لیکن مجبوراً ان کو دینا پڑتا ہے اور जो कहा میں خدا रिश्वत نے جو کہا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کے لیے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ لینے والا تو جہاں مجدوری ہو گئی اور مجبوری کے بغیر کام نہیں ہوتا کیونکہ رشوت مجبور دے رہا ہے اس کے پھر اس کو کتنی سزا ملے گی اس کو کیا بخشیش ہوگی جی اس کی یا کیا ہوگا شرح کے تحت بتائیے گا اس کا جواب جوابی بھائی کیا پہلے میں بے شرح سے بتاتا ہوں آپ نے یہ مجھ پر کہہ لگائی کہ اس کا جواب شرح سے دیجئے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کا جواب جو ہے وہ شرح سے ہی دوں شی طور پر ہی دوں بہرحال تو پہلے نمبر تو پہ تو شبلی بھائی یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے جو کہا قرآن میں آیا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں تو یہ قرآن کے لفظ نہیں ہے یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی النار کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے اصل میں رشوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق لینے کے لیے یا نجائز کام کرنے کے لیے پیسے دینے اور لینے تو جہاں اپنا حق ہے اور وہ بغیر پیسے دینے کے نہیں مل رہا تو وہاں علماء نے کہا کہ وہ آدمی گناگار نہیں ہوگا یعنی ایک آدمی پھنس چکا ہے اور غالم کوئی آدمی ملازم ہے وہ اس کا کام کرتے ہی نہیں اور اس کو مجبوری ہے بےچارے کو اس کا بہت سارا نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ رشوت نہیں ہوگی وہ اس میں اپنا حق لے رہا ہے تو حق لینے کے لیے جو وہ پیسے دے رہا ہے اس کو رشوت شمار نہیں کیا جائے گا تو یہ علماء نے اس کو یعنی اجازت دی شکریہ سب